سور کی آیت نمبر سکسٹی ون افم واد نو وعدن حسن کیا پس جس شخص سے ہم نے وعدہ کیا ونن حسن بہت اچھا وعدہ کیا فہو پھر وہ شخص اس وعدے کو پانے والا ہے یعنی مومن نیک صالح جس سے جنت کا وعدہ کیا گیا کمم متا ہ مطال متع حیات دنیا کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان حکیم دیا پھر وہ دنیا میں مشغول ہو کر گناہوں میں پڑھ کر اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا کیا یہ اور جنتی برابر ہو سکتے ہیں سم ہوا یوم قیامتی منل موح پھر وہ گناہ شخص قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیا جائے گا وہ یوم یونادیم اور اس قیامت کے دن ان مشرکوں کو پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا فیقول پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایشور کام تز عمون کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے بت جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے قول الدین حق علیہ ملک تو کہیں گے کہ وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی جہنم کا فیصلہ جن کے لئے ہو چکا رب نا اے ہمارے رب ہا ادین اغوئی نا یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا اغوئی نا ہم ہم نے انہیں گمراہ کیا غوینا جیسا کہ ہم گمراہ تھے منادی یہ ہے کہ کافر کافروں کو گمراہ کرتے ہیں آج جو کافر ہیں اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کئی لوگ کفر پر جمے رہتے ہیں تو یہ شخص کل و روز قیامت یہ لوگ کہیں گے پر ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو گمراہ کیا انہوں نے اسلام سے روکا تبرا الیکا اے پروردگار اب ہم ان سب سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لا رہے ہیں تمہیں معاف کر دے قیامت کے میدان میں اور ما ایانا وہ روئیں گے ماں کانو لوگ خاص ہماری پوجا نہیں کرتے تھے یہ تو اپنے نفس کو پوجتے تھے ان کا دل چاہتا تو کسی ایک پتھر کو پوجنا شروع کرتے پھر دل بھر جاتا تو دوسرے کو پوجنا شروع کرتے وکیلا دو شرکا اور کہا جائے گا اے مشرکوں آج اپنے بتوں کو بلاؤ تمہارے شرکا اور جھوٹے خداؤں کو بلاؤ فدا پس وہ ان جھوٹے خداؤں کو بلائیں گے فلم یس تجیب لہم وہ جھوٹے خدا یہ بت انہیں کوئی جواب نہ دیں گے ان کی کوئی مدد نہ کریں گے ور ابل اور یہ سارے کافر عذاب کو دیکھیں گے لو انہم ہوں کانو یا تدون کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے اس میدان قیامت میں انہیں افسوس ہوگا اور کہیں گے کاش کہ وہ ہدایت پر عمل کر لیتے وہ یوم یونادی فولو بس اس قیامت کے دن انہیں ندا ہوگی بس اللہ تعالی فرمائے گا ماضا اجب تم اے کافروں اے مشرکوں اے گناگاروں تم نے کیا جواب دیا المرسلین رسول تمہارے پاس آئے تم نے انہیں کیا جواب دیا اسی طرح حضور کی آمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو جو گناگار ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والوں کو کیا جواب دیا تو جو نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہیں کرتے انہیں کل بروز قیامت کیسی شرمندگی اور ندامت ہوگی فعمی یت علی مل امبا اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی مراد یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں فملہ یت ال پھر خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے بات بھی نہ کر سکیں گے مجرم کانپ رہے ہوں گے ف عماں بس بہرحال من تابا جو کوئی توبہ کرے وہ آمنا اور ایمان لائے وہ عامل سوال اور اچھا عمل کرے فا یقون امن مفل حیم ان قریب ایسا شخص کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے توبہ کرے اچھی عمل کرے زندگی بہت مختصر ہے ایسی توبہ کی جائے کہ پھر گناہ کے قریب نہ جائیں کہ کوشش کرنے کے باوجود اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں روئیں توبہ کریں اللہ سے رو رو کر دعا مانگے کہ پروردگار توبہ پر تو مجھے استقامت دے دے کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی ایسا کرم ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے گناوں سے نفرت ہو جائے گی وہ رب کا یخ لو کو وہ یخ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے ما کا نا لہو ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے تو جب ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہم اللہ پر بھروسہ کریں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نیکی کے لیے کوشش کریں برائی سے بچنے کی کوشش کریں بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے نیکی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے عمّا اور ان تمام باتوں سے جو مشرقین شرک کرتے ہیں اللہ تعالی اس شرک سے بلند و بالا ہے وہ رب کا یا علم تو کن راب کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے ماینون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہول حمدہ اسی کے لیے تعریفیں ہیں, خوبیاں ہیں دنیا اور آخرت میں وہی ہر خوبی کا مالک ہے وہ لہل اور اسی کے لیے فیصلہ ہے حقیقی فیصلہ کرنے والا وہی ہے وہ الجن اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو کل اے محبوب آفرمئی ار بھلا بتاؤ سوچو ان جہم اللہ علیکم اللیل سرمدن قیامتی اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے قیامت تک یعنی رات اور دن کا نظام نہ ہو صرف رات ہی رات ہو من الا غیر اللہ یا تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی عطا کرے جو تمہارے پاس روشنی کو نازل کرے وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات کر دے پھر کیا یہ تمہارے جھوٹے خدا یہ بت تمہیں دن کی روشنی دے سکتے ہیں آفالات تسماؤن کیا تم غور نہیں کرتے سنتے نہیں ہو کل ا بحبو آفرمائی تم ان جعل الله جہم سرمدن قیامت ذرا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کر دے رات ہی نہ آئے وہ اس پر قادر ہے من اللہ غیر اللہ یا اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے خدا ہے تی کم بھی جو اب تمہارے لیے رات کو لے آئے تم پر رات کو نازل کرے کنون افی جس میں تم سکون حاصل کرو کوئی نہیں اللہ تبارہ کا تعالی جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا افلا تو کیا تمہیں سوجتا نہیں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا تمہاری اقلی کہاں گئیں دنیا کے لیے تو ساری عقل ہے لیکن دین کے لیے آخرت کے لیے تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ میرے رحمتی ہی اور یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے جہاں لقم اللہ لون جس نے تمہارے لیے رات و دن کو پیدا کیا لسکن فی تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو وہ لے تب ہی اور تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل روزی تلاش کروم تشکرور اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم شکر کرو مگر تم تو اللہ کی نافرمانی کر کے ناشکری کرتے ہو کیونکہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ یوم یونادی فقول اس قیامت کے دن اللہ تعالی ان کافروں سے فرمائے گا ائی نہ شرکا ادی نہ کن تم تز امون بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جنہیں تم شریک سمجھتے تھے یعنی جن بتوں کو تم نے خدا سمجھا یہ کہاں ہے تمہیں جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں بچاتے وہ نہ زان ان کل امت ان اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے یعنی ہر امت کی گواہی نبی دیں گے اور جن امتوں میں نبی مبوس نہیں کیے گئے لیکن مبلغین ہیں تو نیک لوگ ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور ان کے گناہوں کو بتائیں گے کہ پرورتگار ہم نے تو انہیں بڑا سمجھایا مگر یہ لوگ نہ مانے فقل بس ہم فرمائیں گے ہاں تو لاؤ اپنی دلیل بتاؤ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی پس وہ کل روز قیامت جان لیں گے ان الحق اللہ کی حق صرف اللہ کے لیے ہے سچا معبود حقیقی مالک صرف اللہ ہے وہ ون کانو یفتر اور جو کچھ وہ باتیں من گھڑت خود گڑھ لیا کرتے تھے وہ من گڑت باتیں ان سے گم ہو گئی یعنی ایک تو یہ گنا کرتے تھے گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اگر کل بروز قیامت ہمیں اٹھنا نصیب ہوا تو ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں قرآن نے فرمایا ایمان سب سے مقدم ہے اور پھر نیک عمل پر زور دیا گیا جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا جس سے اللہ ناراض ہوگا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں صرف ہماری سوچ سے اور خیال سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو شریعت کا حکم ہے